ایک تصویر بازار میں فروخت ہو رہی ہے اور نیٹ پر بھی وہ تصویر موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی تصویر ہے کیا یہ صحیح ہے ہاں یہ بہت اچھا سوال پوچھا دنیا میں اصل میں دو تصویریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پر انوار کی تصویر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں جو بہت لمبی قبر ہے اور سرحان ایک پگڑی امامہ رکھا ہوا اس کو دیکھ آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ تقریباً چھٹی صدی میں مجھے یاد پڑتا الدین زنگی کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا جس کو علامہ سمودی نے وفا الوفا میں بھی بیان کیا کہ دو یہودی تھے جو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار مسلمان سمجھتے تھے اور انہوں نے جنت البقیر سے سرنگ لگا کر حضور علیہ السلام کی قبر تک پہنچ گیا وہ حضور کو نکالنا چاہتے تھے. تو نور الدین زنگی ایک بادشاہ ہے تو اس کو حضور علیہ السلام میں خواب میں ارشاد فرمایا اور ان دونوں کو دکھا دیا کہ یہ دو چہرے نور الدین زنگی نے دونوں چہروں کو دیکھا پھر دیکھنے کا مدینے شریف گیا بہت وزادار بادشاہ تھا مومین اس نے کیا کیا اہل مدینہ کو اطیات دینے کا اعلان کیا سارے اہل مدینہ اس زمانے میں پیٹرول تھوڑی نکلا تھا بربت کا زمانہ تھا وہ سب کو توفے دے رہا تھا مال باٹ رہا اور ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا مگر وہ دونوں ابھی تک اسے نہیں ملے پتا چلا کہ صدنے نے آپ کاتیا وصول کر لیا بہت محدود آبادی تھی اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا اپنے سپاہیوں کو مخبروں کو بھیجا انہوں کا اصل میں دو صوفیہ ایسے ہیں کہ جو ان کو بالکل تمام کوئی لالچ نہیں ہے دنیا سے اور نہ پیسوں سے وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا تو وہ نہیں آئے کہ ان کو لے کر آؤ جب وہ لے کر آیا تو نورود زنگی پہچان گیا اب اس نے سپاہی لگایا تو معلوم ہوا کہ جنت البکی سے نقب لگائی اور مٹی نکال کر جنت البکی میں ڈال دیا کرتے کسی کو پتہ نہیں لگے قبرستان میں مٹی پڑی یا نہیں پڑی اور وہ سرنگ نبی کریم علیہ السلام کے قبر مبارک تک پہنچ گئی وہ دونوں کو سلطان نور نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد جس کو کہتے ہیں سیسا رانگا بھی اس کو کہتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر اس نے اسے پگلایا اور اس طریقے سے دیوار کھود کر جیسے بنیاد کھو دی جاتی حضور علیہ سلاط وسلام کے مزار اس طرح دیوار کھود کر سیسے کی دیوار ڈالی اس کے بعد اوپر تک اٹھائی پھر اس کے بعد اب پتھر کی دیوار اٹھائی پھر اس کے بعد ترکی حضرات جو تھے انہوں نے اس پر گمبت بنا دیا میری اطلاع کے متحقیق کے مطابق وہاں اتنا سراغ بھی نہیں ہے کہ ہوا جائے یا کوئی چونٹی بھی جا سکے تو فوٹو کہاں سے بنی ایک سوال پیدا ہو فوٹو کہاں سے بنی اب میں دنیا گھوم چکا ہوں یہ جو لمبی والی قبر ہے یہ کونیا میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ہے جس کو لوگوں نے سمجھا یہ حضور علیہ السلام کی قبر سمجھے میں وہاں ہوں, گیا ہوں یہ آپ کا جو اہ, کیا کہتے ہیں استنبول ہے استنبول سے کوئی ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے کونیا یہاں کونیا میں مولانا روم کا مزار ہے کبھی زندگی وفا کرے تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے وہ عزت سے نوازا ایسی نورانیت ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں پھر اس کے کوئی ایک ہی فرلانگ کے فاصلے پر ان کے شہر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا مزار لوگوں نے اس مشہور کر دیا کہ لاہور میں شمس تبریز ہے میرا سفر آسان کرنے کے لیے سوچا کہ چلو یہیں ہو جائے ملتان ہوں یہ میں حاضری دی ہے میں نے یہ کونیا میں شم تبریز رحمت اللہ علیہ کا سفر ہے یہ وہ یا قبر ہے اور ان کا مسئلہ خود مولانا عروم نے بھی لکھا علما نے بھی لکھا مولانا میں اپنی کتابوں میں لگے ہوئے تھے ابھی تک کسی کے مورید نہیں ہوئے تھے. تو یہ اپنے فقیرانہ حال میں آگئے گئے شم تبریز رحمت اللہ علیہ اوشا مولانا کیا کر رہے ہو مولانا نے کیا ہوتا ہے مولانا آپ ذرا پتا نہیں کون آدمی تمہیں کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں کچھ ایسے انداز میں کہہ دیا ہشم تبریز نے کیا کیا ساری کتابیں اٹھا کر سامنے ایک تالاب تو اس میں ڈال دی ارے ان کا یہ کیا کر رہا تمہیں کیا کرتا میں کیا کر رہا ہوں اب ڈال دوں اب جب مولانا چیخ لگے چلنا گئے تم نے تو دنیا بھر کی کمائی کا بیڑا غرق کر دیا میرے ان کا کیا ہوا اب جب محساس ہوا مولانا روم کو تو شم تبریز تالاب میں اترے اور ایک ایک کتاب نکال کر دے گی بالکل سو ہوئی کتابیں تو مولانا روم ان کے مرید ہوئے اور خود کہا کہ میں اس وقت تک مولوی نہیں بنا جب تک کہ شم تبریز سے میں بیت نہیں ہوا یا ان کی غلامی جب تک میں نے نہیں کی وہ ان کا مزار ایک تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نقش و نگار والا ایک مزار دونوں طرف آپ نے دیکھا لگا ہوا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو حضور علیہ سلام کی قبر قرار دے کر انٹرنیٹ پہ وہ چل رہی ہے وہ ہے عثمان پاشا کا مزار جس نے استنبول فتح کیا میں وہاں گیا ہوں بلکہ اس کا فوٹو ہی میرے پاس موجود ہے کہ وہ ہے عثمان پاشا کا مزار ہے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے اس طرح کر دیا کسی زمان میں نے فوٹو دیکھا تھا وہ ایک تو سلطان عثمان کا مزار اور اس کے قریب شاید سلطان عبد الحمید خاں سلطان عبد المجید خان کا مزار اور سلطان عبدال مجید خان جو آخری تاجدار تھا جس سے سعودیوں نے حکومت چھینی نہیں وہ اس طریقے سے دو زانوں بیٹھا ہوا بھی تھا اور پیچھے کی فوٹو اس کو مٹا کر کے اسے ایک کی قبر کو ذرا رنگین کرنے کے بعد چھاپ دیا حیرت تو یہ ہے کہ لاہور میں ایک ادارت اس نے بھی اس کو چھاپ دیا لوگوں کو گھر میں لگا ہوا ہے اس میں کوئی قبر حضور علیہ سلاد کی نہیں ہیں سوائے گمبد خضرات اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں دنیا میں نے گھومی بغداد شریف ادھر ادھر کافی انبیاء کی قبریں ملتی ہیں سمجھے جیسے لوت علیہ السلام کی قبر صالح علیہ السلام کی قبر ایوب علیہ السلام کی قبر یونس علیہ السلام کی قبر بلکہ کہیں بغداد میں بھی ہے کہیں دمیش میں بھی ہے دو دو قبریں اس طریقے سے ملتی ہیں آپ حیران ہوں گے سن کے سو فیصد کوئی نہیں کہہ سکتا کس نبی کی یہ خبر ہے سو فیصد نہیں کہہ سکتا یہ صرف حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی قبر کو سو فیصد نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں نبی کی خبر ہے حضور علیہ السلاۃ و سلام کی قبر کے متعلق کوئی بھی ششو پنج نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ہے اور بتدریج اب تک لوگوں کے ذہنوں موجود ہے اور اس طرح ابھی تک محفوظ اور چلا رہا ہے جو فوٹو ہے وہ غلط ہے ایک تو اس میں مولانا روم کا مزار ہے میرا یہ اندازہ ہے اور دوسرا جو ہے سلطان پاشا کا مزار ہے جس کو گویا گھر میں لگا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا مزار ہے اس کی تصحیح ہونی چاہیے لیکن اسے سمجھائے کون